الذي جعل مع الله إلهنا خرف القياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلابيبهم ذلك أذنى أن يعرفن فلا يضين وَكَانَ اللَّهُ <الرَّحِيمَة> حضرین جمعہ اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد جس میں اللہ سبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کی خواتین کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں حساط کی روشنی میں میں <تصفح> پردے کے کچھ احکام و مسائل آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں زندگی کے جن شعبوں میں شریعت کے خلاف ورزی ہم سے ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے ان میں سے ایک مسئلہ پردے کا بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی لوگ مسئلے کو جانتے بوجھتے اور علم رکھتے ہوئے مخالفت کر رہے ہیں یقیناً ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ پردے کے سلسلے میں شریعت کی مخالفت ان سے اس لیے ہو رہی ہے کہ مسائل کا علم نہیں ہے اور مسئلے کو جانتے نہیں ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اگر مسئلہ ان کے علم میں آ جائے تو وہ اور شعبوں کی طرح زندگی کے شعبے میں بھی شریعت کی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھیں گے مکی زندگی میں جہاں احکامات اور تعلیمات ابھی نہیں آئے تھے جہاں پورا زور عقیدے پر تھا پردے کا حکم نہیں تھا خواتین اجنبی مردوں کے سامنے نکلا کرتی تھی اور خود مدنی زندگی میں بھی تقریباً ابتدائی فام سال مک... پردے کا حکم نہ تھا خواتین اجنبی مردوں کے سامنے نکلا کرتی تھیں ایک مردب امیر المنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کے خدمت میں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں بہت سارے منافقین بھی رہتے تھے اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کی خدمت میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں لہذا کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر مشورہ دیا اور ادھر ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے آیت حاضر ہو گئی مشورے کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہو گئی مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ نمس کی نمیج کیا مومنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کبھی کوئی لین دین کرنا پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اور نقسی ہی دوسری دوسری خواتین بھی اس میں ضمن ہاری جاتی تھی لیکن اللہ تبارک نے اسی صورت العذاب میں دوسری آیت نازل کی جو آیت کے بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس میں تمام ہی خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا یا ایف اپنی سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے اور پھر مومن خواتین سے کہیے اسلح کا آباد اپنے گھر سے ہونا چاہیے اس لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اپنی بیویوں سے کہیں پھر اپنی بیٹیوں سے کہیں اور پھر مومن خواتین سے کہیں کہ نا علیہن نا من جلابی جب کبھی گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی چادریں لٹکا لیا کریں اور چادریں اوڑھ لیا کریں آج کی طرح برقع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں تھا نہیں اور پردہ کرنے کے لیے چادریں استعمال ہوتی تھیں ایسی چادریں جس سے چہرہ भी ڈھک جائے اور پوری زینت भी ڈھک جائے تو کہا گیا کہ حکم دے نمین جلابی بھی وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں ظہری کا زین چادریں لٹکا کر نکلنے کی صورت میں وہ پہچان لی جائیں گی اور ستائی نہیں جائیں گی یعنی جو خاتون چادر اور کر نکلے گی تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے یہ شریف خاتون ہے یہ باخلا خاتون ہے یہ حیادار خاتون ہے لہٰذا معاشرے کے اوباس قسم کے لوگ اور بد کردار قسم کے لوگوں کی نظریں ان پر نہیں پڑیں گی اور اگر عورت بغیر حجاب کے نکلتی ہے بغیر فردے کے نکلتی ہے اور اپنے ذیل و زینت کی نمائش کرتے ہوئے نکلتی ہے تو معاشرے کے جو اوباس ہوتے ہیں ان کی نظریں اس پہ ضرور پڑا کرتی ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں حکم دیا گیا کہ مومن خواتین کو چاہیے مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کیا کریں عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر عورت کے اندر نزاکت رکھی ہے فطری طور پر اللہ تعالی نے عورت کے اندر نزاکت رکھی ہے عورت کا لباس عورت کا جسم عورت کی زیب و زینت عورت کی آواز عورت کا زیور اللہ سبارک و تعالی نے ان چیزوں میں نزاکت رکھی ہے اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے خواتین کو حکم دیا ہے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زیور زینت کی نمائش نہ کرتی پھریں کہ معاشرے میں اخلاقی بغڑ عام ہوگا اخلاقی فساد عام ہوگا اور معاشرے میں مسائل جنم لیں گے پردہ جب ہم کہتے ہیں پردے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو پردے سے مراد صرف بدن اور لباس بدن اور لباس کا پردہ نہیں عورت کا زیور پردہ ہے عورت جو بھی زیور اوڑا کرتی ہے عورت جو بھی زیور پہنا کرتی ہے اس کو اجنبی مردوں سے چھپانا ضروری ہے پرانی مجید نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح فائر اپنے مار مار کر نہ چلے اور اس طرح سے مٹک مٹک کر نہ چلے کہ انہوں نے جو زیورات پہن رکھے ہیں زیورات کی جھنکار اور زیورات کی آواز راستہ چلتے ہوئے مردوں کو ان کی جانب متوجہ کرے عورت کو اپنے زیورات چھپانے ہیں عورت کی آواز پردا ہے عورت کی آواز پردا ہے قرآن مزید نے کہا یا نساء النبی لسننکا عدم من النساء فلا تخضعنا بالقول فلا تخضعنا بالقول فیسمع اللذی فی قلبہ مرضو وقلنا قولم معروفہ اے نبی کی بیویوں خطاب نبی کی بیویوں سے ہے اور مخاطب امت کی ساری مائے ہیں قرآن نے کہا فلا تخضعنا بالقول کہ بات کرتے ہوئے کبھی اجنبی مردوں سے بات کرنے کا موقع ہو جائے بغیر سبب کے بغیر کسی وجہ کے اجنبی مردوں سے بات کرنا منع ہے لیکن اگر کوئی معقول وجہ ہے خرید و فروخت کرتے ہوئے لین دین کرتے ہوئے رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے اجنبی مردوں سے وقت ضرورت عورت بات کر سکتی ہے لیکن شریعت نے کہا فلا تفظہ بالقول، بات کرتے ہوئے اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ عورت اپنی فطری آواز میں اور نرم لہجے میں بات نہ کرے اجنبی مردوں سے بھلے تو اجنبی مرد اس کے اپنے آفائد کیوں نہ ہو اس کے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو اجنبی مردوں سے جب بھی بات کرنے کا موقع آئے نرم لہجے میں اور اپنی فطری آواز میں بات نہ کریں اجنبی مردوں سے بات کرتے ہوئے عورت کی آواز میں ذرا سختی ہونی چاہیے عورت کی آواز میں ذرا سختی ہونی چاہیے عورت کی آواز میں ذرا درشتی ہونی چاہیے ہاں بات اپنی جگہ صحیح ہونا چاہیے آواز میں سختی ہو بات اپنی جگہ صحیح ہو اسی لیے کہا گیا وکل نقولوں کا وکل نقول آرو ہاں بھلی بات کہا کرو بھلی بات کیا کرو غور کرنے کی بات ہے جب آپ گفتگو عام بول چال میں عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی فطری آواز میں اجنبی مردوں سے بات کریں تو ذرا اندازہ کریں کہ کہاں تک کہاں تک یہ بات جائز ہوگی کہ عورت کی آواز میں ہم نظمیں سنیں عورت کی آواز میں حمد سنے عورت کی آواز میں نعت سنے اور اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اگر عورت نوزب اللہ شاعرہ ہے اور بھری محفل میں اوریا ہو کر گندے فحش شار پڑ رہی ہے تو شریعت کی نظروں میں کتنی غلط حرکت وہ کر رہی ہے پرانی مجید نے کہا فلاں فیصما اللہ کہ اس نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کہیں برا خیال نہ کرے وہ کل نہ ہاں یہ بات ہے کہ بھلی بات کہا کرو شریعت نے عورت سے کہا زینت کو جان چھپانا ہے وہیں عورت کو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے ایسی خوشبو استعمال کر کے نکلے جس کی محت چلتے ہوئے مردوں کو اس کی جانب متوجہ کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو جو گھر سے باہر نکلتے ہوئے کسی بھی قسم کی خوشبو استعمال کر کے نکل دی ہے بدکار عورت قرار دیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر خوشبو لگا کے نکل رہی ہے اس سے اس کی نیت معلوم ہو رہی ہے اس سے اس کا برا ارادہ معلوم ہو رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو لگا کر نکلنا یعنی یہ کسی غلط ارادے سے نکل رہی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ نوزب اللہ اجنبی مرد اس کی جانب نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں ابو دعوت کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا امت الجبار ان کا نام تھا وہ خاتون لخشبوں لگائے ہوئے مزدی جا رہی تھی اور مہک پورے راستے گجر مؤثر کیے ہوئے تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس سے پہنچا ہی امت الجبار اے امت الجبار کہاں جا رہی ہو امت الجبار نے کہاں مزدی جا رہی ہو. ابو رضی اللہ <تصال> نے کہا مسجد جا رہی ہو بعض بار میں مسجد سے آنے کا ذکر ہے مسجد سے آ رہی ہو اور خوشبو لگا کر جا رہی ہو خوشبو لگا کر آ رہی ہو کہا کہ جاؤ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اللہ تبار و تعالی اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرے گا اس عورت کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ واپس اپنے گھر جا کے غسل نہ کر لے اور کیجیے محترم بھائیوں مسجد آتے ہوئے جہاں نیک نیتی سے آیا جاتا ہے مسجد جاتے ہوئے جہاں عبادت کے لیے رب کے خوشنودی کے لیے لوگ آتے ہیں اور حالانکہ مسلمانوں کو حکم بھی ہے خود مسجد مزد. مسجد جاتے ہوئے اپنی زینت کو مردوں کو مردوں حکم ہے مسجد جاتے ہوئے خوشبو استعمال کر کے جاؤ لیکن خواتین اس حکم سے مستق نہ ہے خواتین کے لیے اس بات کی اجازت نہیں مسجد آتے ہوئے وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جس کی محک دوسروں تک جاتی ہو Oh, مسجد آتے ہوئے جب اس طرح کی خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے بازاروں کو جانا گلیوں سڑکوں میں جانا اور اسی طرح سے دوسرے مقامات سے خوشبو لگا کے نکلنا یہ کتنی غلط بات ہے عورت کو اجازت ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر جیسی خوشبو استعمال کرنا چاہے استعمال کرے لیکن گھر کے باہر استعمال کرنے کی اجازت نہیں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے عورت اپنی ہر زینت کو چھپائے گی اس کے ہر زینت پردہ ہے اس کے بدن کی زینت پردہ ہے, ہے. ہے. کی کی ہے. کی کی ہے. فہوم میں حکم دیا گیا مسلمانوں کو مسلمان, مسلمان خواتین کو کہ تم پردہ کیا کرو اچھا اس وسیع افہوم میں پردے کے اس وسیع افہوم میں کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے یہ بھی, بھی قرآن مجید نے سورہ نسا میں بھی بتایا ہے اور سورہ نور جس میں معاشرتی مسائل خاندانی مسائل مذکور ہیں سورہ نور میں بھی قرآن نے بتایا ہے کہ وہ کون سے رشتے دار ہیں جن کے آگے عورت نکل سکتی ہے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن کے آگے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی بلفتسار اگر ہم کہنا چاہیں بلفتسار یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص ہر و شخص جس سے نکاح کرنا شرح حرام ہے عورت اس کے سامنے نکل سکتی ہے عورت اس کے سامنے آ سکتی ہے عورت کا نکاح شرحان جن سے بھی نہیں ہو سکتا حرام ہے ان کے سامنے وہ آ سکتی ہے باہر پر دے کے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے اور وہ رشتہ دار وہ رشتہ دار کہ جن سے نکاح کرنا شران جائز ہے ان کے سامنے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی کسی بھی قسم کی زینت کا اظہار کرے تعالیٰ نے فرمایا اور اپنی زینت کو کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے قرآن نے کہا ولادینت اللہ بولت ہند اور اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی شوہر کے سامنے اور اپنے شو اپنے باپ کے سامنے اور آبائی بولتے یا اپنے سسرے کے سامنے سسرے سے بھی پردانی اور اپنا ہی اپنے بیٹوں کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے بولت ان کے, بیٹے دوسرے سے ان کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے او سکتی ہے او بنی اخوان ان اپنے بھتیجوں کے سامنے عورت بن سور کے آ سکتی ہے او بنی اخواج ان اپنے بہنجوں کے سامنے عورت بن سور کے آ سکتی ہے او او او مومن عورتوں کے سامنے بھی عورت بن سور کے آ سکتی ہے مومن عورتوں کی بات خصوصاً کہی جا رہی ہے اس لیے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ پردے کے احسان اور مسائل کا خیال نہیں رکھتی تو شریعت نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے غیر مسلم غیر مسلم عورتوں سے بھی اپنی ذیل و زینت کے اظہار میں احتیاط کرنے کی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کے عورت ہو جا کے اپنے شوہروں کے سامنے بیان کرے اس لیے کہہ دیا گیا غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی احتیاط ضروری ہے اور نہ ملکت نہیں او ما ملکت عورت کا اپنا غلام ہے عورت کو اپنے غلام سے بھی پردہ نہیں ہے اپنے غلام کے سامنے بھی آ سکتی ہے اسی طرح عورت ان مردوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے جو شہوت والے نہ ہوں جس میں ایک دم کھوست بوڑھا اجنبی مرد ہے لیکن بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو اس کے سامنے عورت آ سکتی ہے جیسے نور میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں پردے کے مسئلے میں ذرا چھوٹ دیتے ہوئے کہا تھی لاجونا کہ اگر وہ عورتیں جو ایک دم بوری ہو چکی ہیں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں وہ اپنے زیورات پہنے بغیر سادگی کے ساتھ اگر مردوں کے سامنے آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں یہ اور بات ہے, ان کے لیے بھی پہتر یہ ہے کہ وہ پردہ کر کے جو بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں اس کے بعد کہا گھر والا ایسے بچے چھوٹے بچے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں ان کے سامنے بھی عورتیں جا سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا بالغ بچے اجنبی بچے جو بالغ ہو جائیں یا بلوقت کے قریب پہنچ جائیں عورتوں کی پردے کی باتوں سے مطلع ہو جائیں ان کے سامنے بھی اظہار زینت کرنے سے عورت کو بچنا ہے رشتے داروں کے علاوہ سر کی آج سے معلوم ہوتا ہے مامو کے سامنے بھی عورت جا سکتی ہے چچا کے سامنے بھی عورت جا سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مسیح کی شاید میں اللہ تبار کو تالا نے چچا زاد بھائیوں کا ذکر نہیں کیا تو بھائیوں کا ذکر نہیں کیا ماموزاد بھائیوں کا ذکر نہیں کیا خالہ زاد بھائیوں کا ذکر نہیں کیا اللہ تبار کو تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ضروری ہے چچا جات بہن اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرے چچا زاد بہن اپنے تایازاد بھائی سے پردہ کرے پھوبی زاد بہن میں اپنے پھوپیزات عورت کے لیے اپنے فوفیزاد بھائی سے پردہ کرنا ضروری ہے اپنے خانہ زاد بھائی سے پردہ کرنا ضروری ہے اپنے مامو ماموزات بھائی سے پردہ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت اس سلسلے میں ہوتی ہے بھائی بہنوں میں آپس میں پردے کا تصور نہیں عورت کے اپنے ٹوپیزاد آنازاد ناموزاد بھائیوں سے آپس میں پردہ کرنے کا تصور نہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ہمارے معاشرے میں شریعت کی کھلن کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے اور خصوصاً دو رشتے تو ایسے ہیں دو رشتے ایسے ہیں جو بڑے نازک ہیں اور افسوس ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان دو رشتوں کے سلسلے میں بڑی بے احتیاطی برتی جاتی ہے ایک رشتہ ہے ایک رشتہ ہے دیور اور بھابے کا نبی کریم, سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گمد مدو نہیں ہونا چاہیے مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے اس لیے آد نبوی میں عورتیں مسجد آیا کرتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف نہ ہونے پائے اس کے لیے مسجد نبوی کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا تھا کہ اس دروازے سے صرف عورتیں داخل ہوں گی مرد داخل نہیں ہوں گے اور اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا عورتوں کو جیسے امام سلام پھیرے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد اے خواتین تم جلد سے جلد موت جاؤ جلد سے جلد رخصت ہو جاؤ اور مردوں کو حکم تھا کہ ذرا انتظار کر لینا تو مرد عورتوں کے جانے کے بعد تم کر جانا تاکہ اختلاف نہ ہونے پائے اس لیے آپ صلی اللہ وایا گول لوگوں جہاں عورتیں ہوتی ہیں عورتوں کی مجلسوں میں جانے سے بچو مرد ہو کر عورتوں کی اجنبی عورتوں کی محفلوں میں جانے سے بچو سابق رام رسو اللہ علی مجمعین نے یا رسول اللہ اللہ علیم نے کہا اخو رئیس الحمد یا رسول اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیور اور بھاوی کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمد ال نے کہا دیور کی کیا بات کر رہے ہو دیور تو موت ہے دیور تو موت ہے <سجل> مطلب جس طرح سے موت سے ڈرتے ہیں عورت کو چاہیے کہ دیور سے بھی ویسے ہی ڈرے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دابی اور دیور کا رشتہ جے اور کا رشتہ یہ بڑا ہی نازک رشتہ ہے اس رشتے میں جو ہے بے شکم نہیں ہونی چاہیے اور پردے کا بڑا پاس و لحاظ ہونا چاہیے ایک تو یہ رشتہ اور دوسرا جو بڑا ہی نازک رشتہ ہے سادی اور بہن کا سالی اور بہن بھائی کا یہ رشتہ بھی بڑا نازک رشتہ ہے سالی اور بہن بھائی میں بے شکل نہیں ہونی چاہیے آج مگر افسوس ہے ہمارا خاندان ہمارا معاشرہ ہندوستان میں عرب میں تو ہر شخص کا اپنا مستقل گھر ہوتا ہے شادی ہوتے ہی ماں باپ اپنے بیٹے کو بہو کو الگ کر دیتے ہیں اور ہندوستان میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس مسئلے میں اتنی مخالفت ہوتی ہے نسر بہن بھائی اپنی سالی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا چھیڑ چھاڑ کرنا اور اسی طرح سے دیور اپنی بھاھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا چھیڑ چھاڑ کرنا اور خوشوں کا بہن میں اپنی سالی کو لے کر بازار جاتا ہے دیور اپنی بابی کو لے کر بازار جاتا ہے یاد رکھنا یہ شریعت کی کھلن بھلا خلاف وردی ہے اور بے احیائی کی انتہا ہے شریعت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی اتھی طرح دو اور رشتے داریاں ہیں جن میں پردے کا تصور ہمارے معاشرے میں نے اسلامی شریعت کے مطابق چاچی سے پردہ ہے اسلامی شریعت کے مطابق چاچی سے بھی پردہ کرنا چاہیے اور اسلامی شریعت کے مطابق مامی سے بھی پردہ کرنا چاہیے جبکہ ہمارے معاشرے میں چاچی سے بھی پردے کا تصور نہیں ہے اور مامی سے بھی پردے کا تصور نہیں ہے محترم بھائیوں یہ وہ تعلیمات ہیں شریعت کی یہ وہ تعلیمات ہیں کہ اگر ان کا پاپل لحاظ نہ رکھا جائے معاشرے میں بہت سارے اخلاقی امراض جنم لیتے ہیں اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہے اگر ان تعلیمات کا ذات بہنوں سے پردہ ذات بہنوں سے پردہ نہ ہو خانہ سے پردہ نہ ہو ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل جنم لیتے ہیں یہ اور بات ہے آج ہمارے سامنے مسائل مسائل کہ ان مسائل کو خاندانوں کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے اندر ہی اندر دبا دیا جاتا ہے شریعت کے پاس و لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بڑے اخلاقی امراض اور بڑی اخلاقی بڑھائیاں جنم لیتی ہیں اسے محرم بھائیوں شریعت کتاب و سنت کے اتباع کا تقاضا یہ ہے شریعت محمدی کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی کے اور شعبوں کی طرح ہمارے معاشروں کو ہمارے خاندان کو ہمارے گھروں میں بیوی ماحول پیدا کرنے کے لیے ان رشتے داروں میں آپس میں پردے کے رواج کو عام کریں ہاں بڑا عجیب سا لگے گا بڑا عجیب سا لگے گا شروع شروع میں لیکن اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کا حکم ہے سلیم ص علیہ وسلم علیکم چونکہ ہمارے معاشرے میں ان رشتے داروں میں آپس میں پردے کا تصور نہیں ہے اس لیے عزیز سا لگے گا ضرور لیکن ہمیں آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سر پر رکھتے ہوئے ہمیں پردے کے اس حکم کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے آج بھائیو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے یہ وہ حالات ہیں جہاں تعلیم کے نام پر جہاں کلچر کے نام پر جہاں تہذیب کے نام پر دنیا پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے دنیا پوری طرح سے تبدو کر رہی ہے کہ عورت کو کسی طرح سے ایا ہو کیا جائے عورت کو کسی طرح سے اجنبی مردوں کے سامنے لایا جائے آج شرموحیا رخصت ہو گئی آج شرموحیا ختم ہو گئی اور آج دنیا کی مختلف تنظیمیں پوری طرح سے ہم کی کوشش لگی ہوئی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں عورت کا مرد کے توش بدوش شری کیا جائے آج نوز بلّہ عورت انیا ہو کر رہی آج عورت براہما ہو کر رہی آج عورت نوز بلّہ پوری طرح سے عیا ہو کر رہی آج نہ اس کے لباس کی زینت رہی آج نہ اس کے ز... اس کے زیورات کا پردہ رہا آج نہ اس, اس کی آواز کا پردہ رہا آج نہ اس کی خزبوں کا پردہ رہا آج نہ اس کے بدن کا پردہ رہا زمانہ اس رخ پہ جا رہا ہے اور بے حیا کی اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ جو عورت اپنی بدن کی جس قدر نمائش کرتی ہے نمائش زینت کو اس قدر کرتی ہے, دنیا اس کو اپنا ہی انسا اسٹیج ادا کرتی ہے انہیں عزت والی عورتوں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور افسوس یہ ہے اس گندے کلچر سے ہماری ہماری ہماری, ہماری نئی نوجوان نسل ہماری مائیں بہنیں اور ہم ہماری نوجوان بہنے میں متاثر ہوتی جا رہی ہیں وہ فخر محسوس کرتی ہے پردہ اتار کر گھومنے میں فخر محسوس کرتی ہیں بم سمر کر گھومنے میں فخر محسوس کرتی ہیں خوشبو لگا کر اجنبی مردوں کے سامنے جانے میں فخر محسوس کرتی ہیں یاد رکھنا جہاں عورت اپنے گھر سے نکلے گی جہاں عورت اوریا ہوگی جہاں عورت برہنگا ہوگی جس سوسائٹی اور سماج میں عورت گھر کی شہار دیوارے سے نکلے گی اس معاشرے میں مسائل کا انداز جنم لے گا اخلاق امراض اور اخلاقی برائیوں کا ایک سلسلہ تو یورپ اور, اور امریکہ کا معاشرہ جہاں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا جہاں عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر کیا گیا زندگی میں ہر قدم دوش بردوش مرد کے ساتھ لگے کے کھڑا کیا گیا نتیجے میں آپ دیکھیں گے عورت کے دو بڑے کردار معاشرے میں عورت دو عظیم کردار ادا کرتی ہے ایک کردار دلی ہونے کی حیثیت سے اور ایک کردار ماں ہونے کی حیثیت سے یہ کسی بھی عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جس طرح ایک مرد جس طرح ایک مرد میدان جہاد میں مجاہدانہ کاروائیاں انجام دیتا ہے اسی طرح سے ایک عورت بحث بیوی اپنے شوہر کی تسلی کا باعث ہوتی ہے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوتی ہے اپنے شوہر کے سکون کا سبم ہوتی ہے اسی طرح سے عورت ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی نئی نسل کی تربیت کرتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے وہ تمام افراد جو سوسائٹی کا جز بنتے ہیں معاشرے کا جز بنتے ہیں یا عورت کی گود میں آتے ہیں عورت کی گود اپنے بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے جس معاشرے میں عورت گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے گی وہاں عورت کا کردار پہی سے بیوی بھی ختم ہو گیا اور عورت کا کردار پہی سے تے ماں بھی ختم ہو گیا آج یورپ اور امریکہ کا معاشرہ جہاں کے کلچر پہ افسوس ہے ہمارے نوجوان فخر کرتے ہیں آج اگر وہاں کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھو عورت کس قدر ناکام ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے بیوی ہونے کی حیثیت سے کہ اس کی طرح سے اس کی بیوی بھی باہر جاتی ہے اور باہر سے آتی ہے بڑے مسائل لے کر آتی ہے, بڑے مسائل لے کر آتی ہے. اسی لیے یوروپ اور امریکہ کے معاشرے میں یوروپ اور امریکہ کے معاشرے میں ایسے میاں بیوی آپ بہت کم دکھا سکتے ہیں کہ جو نکاح کے بندن میں بندے کے وہاں زندگی کی آخری سانس تک میاں بیوی کی से سے रहे اکثر میں اکثر اچھا رشتے ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں اکثر رشتوں میں طلاق ہو کے رہ جاتی ہے یورپ اور امریکہ میں میاں بیوی کا رشتہ بری طرح سے ناکام ہے پانچ سال بعد دس سال بعد زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں آ کے دونوں میں ڈائورس ہوتا ہے طلاق ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے سے چناؤ ہو جاتے ہیں اکثر رشتے طلاق ہوتے ہیں بہت کم رشتے ہم لوگ زندگی کی آخری استعمال تک چلتے ہیں اور چلتے بھی ہیں تو جھگڑوں کے ساتھ لڑائیوں کے ساتھ الجھنوں کے ساتھ اور اسی طرح سے عورت کا کردار ختم ہوا ماں ہونے کی حیثیت سے عورت گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے اور بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ادا نہ کر سکی بچوں کی تربیت کی اسے فکر نہ رہی نتیجے میں یورپ کی نئی نسل تربیت سے محروم ہے اور بہت سارے اعلیٰ انسانی اقدار سے محروم ہے اور یہ نتیجہ ہے یہ نتیجہ ہے قانون نے فطرت سے بہاؤ کا شریعت نے جو بھی حکم دیا ہے و سنت کی جو بھی تعلیمات ہیں یہ تعلیمات فطرت ہیں، یہ دین فطرت ہے اس دین کا ایک ایک حکم بھی انسانیت کی بلائی کے لیے ہے اور جہاں کہیں جس سوسائٹی میں بھی شریعت کی ان تعلیمات کی خلاف ورزی ہوگی انسان کبھی فطرت سے بغاوت کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا انسان کبھی فطرت سے بغاوت کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا آج دیکھو خودکشی کے سب سے زیادہ واقعات خودکشی کے سب سے زیادہ واقعات یورپ اور امریکہ میں ہو رہے ہیں آپ میں خودکشی کر رہی ہیں اور مرد خودکشی کر رہے ہیں بیویاں خودکشی کر رہی ہیں بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر کے کسی اور سے تعلقات وہ ہیں وہ خودکشی کر رہی ہے شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی کے کسی اور سے تعلقات ہیں وہ خودکشی کر رہا ہے یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں سب سے زیادہ خودکشی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کا معاشرہ اتنا ہی ایسے بھی پوری دنیا میں بدنام ہے کہ نو زب اللہ فلم نو یہ وہ معاشرہ ہے جس میں سب سے زیادہ ناج ولا پائی جاتی ہے اسی لیے ان کا کلچر کیا ہے ہمارا اسلامی کلچر یہ ہے کہ جب بھی نام لکھو اپنے باپ کے نام کے ساتھ لکھو اسلامی کلچر یہ ہے جب بھی نام لکھو باپ کے نام کے ساتھ لکھو احمد بن محمد عبداللہ بن عبد الرحمان زینب بن فاطمہ اسلامی کلچر ہے یہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام ضرور لکھو, لکھو لیکن چونکہ یہ سوسائٹی ایسی یوروپ امریکہ کی کہ جہاں نوزم اللہ غیر قانونی اور نا ذید اولاد کی کثرت ہے انہوں نے اس کلچر کی مخالفت کی اور وہاں اپنے نام کے ساتھ باپ کے نام لکھنے کا کشور ہی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھا جاتا ہے تو بھائیوں عورت جہاں گھر اور شہار دیواری سے باہر نکلتی ہے بے حدرابی کے فتنے کا شکار ہوتی ہے عورت جہاں اوریا ہوتی ہے وہ معاشرہ امن وہاں سے ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ختم ہو جاتا ہے گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے دیکھنے میں گھر بڑے آلیشان لگیں گے آپ کو بڑے آلیشان لگیں گے اور شہر آپ کو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگے گا لیکن گھر کے اندر گزرنے والی زندگی یہ زندگی جہنم ہوگی عزاب ہوگی تو شام میاں میری میں تلاپات جھگڑے ٹھنڈے پنچاتے وغیرہ اور یہ نتیجہ ہے بے حجابی کے پیچنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ مسلم شریف کی حدیض میں, میں کا جنم لے گا بے پردگی کا کتنا جنم لے گا آپ سو سننے مسلم شریف کی حدیث میں پیشن نہیں کرتے آپ نے فرمایا پرمایا من نہ لینا آپ <سنفاني> <عرائمہ> نے فرمایا کہ جہنمیوں کی جو قسمیں ایسی ہیں میری امت کے جہنمیوں کی جو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے یعنی وہ ابھی میری زندگی میں پیدا نہیں ہوئے ہیں اور یہ جہنمیوں کی جو قسمیں آگے چل کر میری امت میں پیدا ہونے والی ہیں آپ نے فرمایا سب سے پہلے قسم قوم پہلی قسما آپ نے کہا کہ جہنویوں کی پہلی قسم میری امت میں جو پیدا ہونے والی ہے کچھ لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ ان کوڑوں کے ذریعے لوگوں کو ناف مارا کریں گے یعنی پیشن بڑی فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں ظالم حکمران آئیں گے ظالم بادشاہ آئیں گے ظالم قلفہ آئیں گے جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے اپنی رعایا کو سجائیں گے اپنی رعایت پہ ظلم کریں گے اور معمولی معمولی جرائم پر بڑی بڑی سزائیں دیں گے ایسے حکمرانوں کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی ہونے کی واحد سنائی اوم اما اوم سیاح تم کا اجنا دل پھر آپ نے دوسرا طبقہ فرمایا کا سیا تن آریاتن میں کا سیمت لرائی حل وہاں لگی تمہیں نصیوران آپ نے فرمایا میری امت کے جہنمیوں کی دوسرے قسم جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے اور جو آگے پیدا ہونے والے ہیں میری امت میں کا ایسی عورتیں کا سیاح جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گی کپڑا لباس پہن کر بھی نہ ہو لباس پنجنی ضرور ہے لیکن لباس آدھا ہے آدھا جسم ڈھکا ہے اور آدھا جسم جو ہے ظاہر ہے یا پھر لباس پہنی تو ضرور ہے پورے بدن لیکن کپڑا اتنا نازک ہے اتنا پسلہ ہے کہ کپڑوں کپڑے کے طریقے سے اس کا فلن چھا کراؤ یہ لباس پہنی ضرور ہے لباس پہنی ضرور ہے مگر اتنا تیز ہے, ہے کہ جسم کی ساری بناوٹ اور جسم کی ساری ساخت ظاہر ہے یہ ساری شکل اتنا جائیں گی آج آپ نے کہا ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی برہما رہیں گی کپڑا پہن کر بھی نوز اللہ ننگی رہیں گی یہ میری امت کی جہنمیوں کی دوسری جسم ہے جو پرائما زندگی میں ابھی پیدا نہیں دی تو محترم بھائیو آج بہت بڑا چیلنج ہے ہماری مومن خواتین کے سامنے ہماری مومن مومن ماؤ بہنوں کے سامنے اپنے کردار کو بچانا اپنی شرم سرموحیا کی حفاظت کرنا اپنے اخلاق کا تحفظ کرنا اور اس سلسلے میں ہم مردوں پر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بھائی سے باپ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کوئی باپ اپنی اپنی اپنے بچوں کو اپنے گھر سے کبھی پیپر گانا نکالے اتنا اس ہی اسے اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھے بھائی سے بھائی ہر بھائی کی ذمہ دار بنتی ہے اپنی بہنوں پہ گہری نظر رکھے وہ کہیں شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی ہے بےجابی کے ستنے کا تو شکار نہیں اور شوہر ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیویوں پہ نظر رکھی ہے اپنی بیویوں پہ نظر رکھیے اور اس سلسلے میں اور دش اتنے مشایا ہے بے اور کو ہماری خواتین کے سامنے اس طرح مزین کر کے دکھایا ہے آج کے میڈیا نے ہماری عورتیں اپنی عزت فرمل سب میں سمجھتی ہیں کہ وہ مغربی تہذیب کے پیچھے ہندی ہو کر چلے جائیں یاد رکھنا مغربی تہذیب یہ کلچر انسان انسانیت کے دائرے سے نکال حیوان بنانے والا کلچر ہے جہاں انسان کے اندر سے شرموحیا ختم ہوتی ہے غیرت ختم ہوتی ہے اور انسان شرموحیا اور غیرت سے ہاری ہو کر نوز للہ حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے ہماری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کتاب و سنت کی تعلیمات جو پردے کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے اپنے گھر سے اس کی اس کو نافذ کریں اپنے گھر سے نافذ کریں اپنے گھر میں خاندان میں ماحول میں ماحول بنانے کی کوشش کریں بہت سارے رکاوٹیں آئیں گی بہت سارے چیلنجز آئیں گے ہمیں ان تمام چیلنجز کو ہم مقابلہ کرنا ہے ان چیلنجز کا سامنا کر کے شریعت کی ان تعلیمات کو جو اپنے معاشرے میں نافذ کرنا دعمین سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے برسلی والوں کو توفیق ادا فرمائیں ہم زندگی کے اور شعبوں کی طرح بردے کے سلسلے میں بھی اسلامی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرسکیں اللہ کرے امین بارک اللہ بارک اللہ لنا ورکم فی القرآن عظیم ونفعنا وییکم بما بیہ من الائیات وذکر حکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم برو بر فرحیم رب حلیم